أما قعد فأعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها قام bajurap si kaani வ si bai a aala i ku க ہوم دو تقدی اس مالک الملک رب الزت وقلا شریق نا ہے کہ جو ہمیشہ تو ہمیشہ تک باقی ہے وہ ادو بھی موجود سدوں کچھ بھی نہیں س اور ادو بھی موجود ہوگے گا جب کچھ بھی نہیں ہو گا. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ فنا پذیر ہے انہیں مٹ جانا اور باقی صرف اللہ کی ذات گرامی میں رہنا جل و ل یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جنوں چپ لایا نہیں جا سکتا اللہ کے بڑے بڑے منکر بڑے بڑے نا اس دنیا اندر آئے جنہ نے امبیا کران والے ہی مسلم کی تکلیف کی انہوں نے چلایا اللہ کی طرفوں طرف بھیجے ہوئے احکامات کو ٹھکرایا لیکن موت میں مو نج تک کوئی ٹھسلا نہیں پڑی بہت برفات یہ نہ کسی بڑے دال کرتی ہے نہ کسی چھوٹے سے درد خاندھی ہے نہ کسی امیر تو مرؤد ہوں نہ کسی غریب سے رہو رات میرا لا یہ اللہ کی طرف جی ہوئی آدمی اور جا حکم مل جاتا ہے وہ چی اپنی مرضی نل نہیں اللہ کی طرف حکم ملتا ہے اسی بڑے چکے کہانیاں سنتے رہیے ہیں ایک دفعہ ایک مائی دا بیٹا سی غلطی نل حضرت ازراہیل علیہ السلام اس بچے دی روح قبض کر کے لے گئے مائی فلاں بزرگ کو گئی انہیں کیا اچھا اجے پہنچیا نہیں اللہ کو رستے اندر ہی ہے جس تھیلی اندر بوہاں سن انہیں چپتا مار کے سارے بوئی یہ دنیا کے خربے گرتا شروعات ابھی اس قسم دیا کہ موت اپنے آپ بھی ہے جہاں حکم مل جانا ہے جہاں واسطے اللہ پہج دینا ہے انہوں دی نہیں فرشتہ بھولتا نہیں کسی بھی موت کسی سے وار ہوتا ایسا ممکن ہی نہیں یہ کسی انسان کا نظام نہیں بلکہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام اور اللہ کے کسی بھی نظام اندر اج تک کوئی نہ خلل آیا ہے نہ پیامت تک آ سکتا ہے پورا یادی یعنی نظر اللہ بس رحد عشریف نے اپنے نظام دیا کچھ ٹرکیاں سنوں دکھائی نے اور فرمایا ہے کہ ذرا دیکھو غور کرو تو, فرمایا جدوں تو میں جنین بنائی آسم بنائے کدو بنائے اللہ ہی بے چلتا انسان سے انداز ہی چلانے کہ پلا جگہ چون ایک برتن ملے آئے جا ہزار سال پرانا ہے ایک انسانی ڈھانچہ ملے جائے جہا امے ہزار سال پرانا ہے یہ سب تخمینے اور اندازے ہیں اصل تاریخ سے اللہ کی ہی جان ایک لاکھ سے چوبی ہزار پیغمبر آئے اڑے مسلام کنا عرصہ گزریا ہو دے گا ہوا کنانا بیتیا ہو گا اللہ نے جس دن تو تمہیں زمین اور آسمان بنائے میں انہاں اندر جنت میں دیا دوکری لگائی سورج اور چند یہ کی نے جنت کے دو پتھر ہیں جنت میں دو فیکری ہیں یہاں د نظام میں مقرر کر دیا ہے ان ایک چال اور رفتار میں مقرر کر دیتی ہے ایک رستا متعین کر دیتا ہے سورج اپنی رفتار نل چل رہا ہے اپنے مدار اندر چل رہا ہے اپنے رستے سے چل رہا ہے چند اپنی رفتار نل اور اپنے رستے اور مدار سے چل رہا ہے لچن سو یم بگی رہا کل کمر فرمایا یہ کبھی ہویا ہی نہیں کہ آپس اندر کے کتنے چکر ہو گئی انسانی نظام زمین اندر فضا اندر، اندر آئے دن اسی پڑھتے رہنے دیکھتے رہنے کس طرح فیل ہو کے رہتا جدید کو جدید نظام ناکام ہو جانا ہے اللہ کا قدیم ترین نظام اج بھی ارف اور سہی ہے اے او صحیح سی اللہ نے شروع نہیں لو صاحب کو دن اور رات یہ ایک مقدار نے انہوں نے مقرر کر دی رفتار مقرر کر دیتی ہے کدی ایسا نہیں ہوا کہ دن اجے باقی ہوگئے رات جلدی آ گئی ہوگی یا دن پہلے چلا گیا ہوگا اور رات لیٹ ہو گئی کوئی ایسی مثال یقین نہیں ہاں یہ میرے اختیار اندر ہے میری طاقت اور قدرت ہے یوں لے جل لئی لفر نہارے یو لے جل کہ کدی میں دن کا کچھ حصہ رات اندر شامل کر دینا کبھی رات کا کچھ حصہ دن اندر ملا دینا یہ بھی ایک نظام دست گل دل ہے یہ نہیں کہ جدو مرضی رات وی ہو جائے جب مرضی یہ دن چھوٹا ہو جائے یو لو اللہ ہی ہے جڑا رات کو دن اندر شامل کر دینا ہے نہ بن لہر اور اللہ ہی ہے جڑا دن کو رات اندر ملا دینا وہ کچھ حصہ ادھر شامل کر د اللہ کا کوئی نظام ایسا نہیں جہدے اندر کبھی خل لایا انہیں چیلنج کیتا ہے انہیں حکم دیتا ہے فرمایا دیکھو میری بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہر ترا من فتور اندر کوئی نقص نظر آ کوئی عیب ڈھونڈ کے لیاؤ تلاش کرو میری بنائی ہوئی کسی چیز اندر کوئی عیب ڈھونڈ یہ جی سارا کچھ کی دس دے کہ اللہ بہا ہے وہیش کی ہے باقی کسی چیز بہا نہیں ہر چیز پانی ہے کل من آ رہی اس کائنات اندر جو کچھ بھی ہے سنوں سے بہت تھوڑی چیزاں نظر آدی نے ایک محدود تعداد اندر سانو اللہ کی مخلوق دا علم اور پتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کو کہ وہ تو سوا کوئی ہو جان گئی صلی اللہ, علیہ وسلم وما جنود ربك اللہ علیہ وسلم. تو رب کے جڑے لشکر نے وہجا نے وہی مخلوق ہے سوا کوئی نہیں بہت تھوڑی مخلوق ہے جیسے بارے معلومات حاصل نہیں جنہ کے متعلق جاننے ہوں ان چنت اللہ کی مخلوق ایسی ہے جہاں سانج تک پتا ہی سن خبر ہی نہیں سارا نظام کو سارا کچھ دیش کے تجربات کر کے پھر بھی سانو یقین نہیں آ رہا تو یہ پرماتے ہی کافی یا انسان اے, اے آدم دی اولاد علیہ السلام نواز اللہ حکم اللہ سے سارے وعدے سچے تا. تجربہ نہ بھی ہوتا مشاہدہ نہ بھی ہوتا اللہ کا یہ فرما دینا ہی کافی تھی کہ اللہ کے وعدے سارے سچے اللہ کے وعدے پر حق ہیں ہونا وقوع وزیر ہون اندر کوئی شخص یا کوئی شبہ نہیں جیتا جاتا لیکن افسوس ہے کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کے وعدوں سے یقین نہیں آ رہا اللہ یہ بات غلط نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ساری مخلوق کیوں سخت ترین مخلوق انسان ہے اپنی سختی اندر کوئی مخلوق یہ مقابلہ ہی نہیں کرتا پرانی اندر ایک بڑی واضح مثال دیتی اللہ نے فرمایا موساڑے قوم کی مثال وہ بھی انسانی ہی کرنا اگر اج وہی اترتی ہوں اللہ کی طرف پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہوتا تے پتا نہیں ساڑی کی کی مثال اللہ بیان کرتے پچھلیاں سارا قوما اور انتہا نے جو کچھ اچھی وہ کچھ زیادہ ہی کر بیٹھے ہیں پچھے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کی دی مثال دیکھی فرمایا تو اپنی زبان تو جو کچھ من گیا اصا وہ کچھ دے دس پورا کر دے ہر مطالبے ابھی من لیا اشارہ ہے ایک خاص واقعے کی طرف موسا علیہ السلام کی قوم اندر کون نبی امت اندر ایک آدمی قتل ہو گیا قتل ہو گیا پھر صبح لوگ موسا علیہ السلام کو رات یہ واقع ہوا صبح آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے موسا علی اسلام فلا آدمی رات قتل ہو گیا اگر قاتل کا سانو پتا دستے دینے کہ کن قتل ہے یا ابھی سارے ہی تیرے سے ایمان لے آواں مسلمان ہو جہلی بات تے یہ سوچنی چاہیے کہ موسا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن یا یہ کوئی اہلکار سن کہ ان قتل پتہ ہوتے ہوئے انہوں کے علم مندر ہونے اندر سارا ہی باتیں چھپیاں ہوئی سن کہ موسا نس طرح نو باللہ ثم سنم باللہ اس لائق کر دیو اس حالت اندر لے آؤ کہ آئندہ اے سان کچھ کہہ نہ سکے اس دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہاں خدا نے مینو نبی بنا کے بھیجا ہے میرے سے کتاب اتر رہی ہے کوئی ایسی اے یہ سامنے مشکل پیش کرو اور پیدا کرو کہ اے آئندہ سارے سامنے اس قسم کا دعویٰ نہ کر سکے لیکن پیغمبر بڑے ہی رقیق کلکل اور بڑے ہی نرم دل کے ہوئے انہوں نے آ کے یہ مطالبہ کیا جس کاتل دا پتا چل جائے کہ اسی سارے مسلمان ہو جاؤں موسا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے دعا اندر بیس گئے اللہ تینوں تو پتا ہے نا تو تانتا ہے نا تو تینوں دس دے انس اس طرح ہی مسلمان ہو جانا اتنا ایمان لے ہوں جواب آیا نو پتہ ہے میں تین دس سکنا لیکن جس ویسے تینوں دسے گا کہ یہ کہنگ موسا اس سازش اندر شریف کی. اندازہ کرو جراؤ سوچ کیوں کی سوچ رہے موسا مینو پتا ہے میں جاننا میں میںکنا دس دیں گا لیکن جب تو تصے گا یہ ملوث کر لیں گے کہ موسا اس کا چند شریف ہے ایک طریقہ ایسا میں دسنا وہ اختیار کیا جائے قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا کہ تیرے سے کسی قسم کا ہرف بھی نہیں آئے ہسکی کی یاد کا وہی دس طریقہ ہی دسو فرمایا موسا اپنی قوم وہ ایک گائے لے نماحا امرکم <بَاتَرَا> ایک مقتول ام کر. کر کوئی کوئی دے دے خود اٹھے گا اور بول کے دسے گا کہ میرے پورا آدمی نے قدر کن آسان عمل تھا اگر وہ نیک نیت ہوں اخلاص ہوں فورن جانے کوئی گائے لینے سب کرتے دے جسم لگا دیندے موسا علیہ اسلام دے ستم دے مطابق کو خود ہی اٹھ کے بول دینا کہ میرا کاتل ہے انہوں نے کی شروع کر دب کا نا تو ذرا اپنے رب کو یہ پوچھتے کہ وہ گائے کس طرح کی ہویا پوچھ کے دس موسیٰ علیہ السلام پھر اسلام صردو آستے بہتے اللہ اس گائے دیا کوئی نشانیاں وہ کو گلی آپ مجھے دس دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہہ دیو لا پار بلا بکر وہ گائے نہ بہت زیادہ عمر کی بالکل چھوٹی بچی بلکہ ایک جوان عمر گائے لے کے ذبح کر موسا علیہ السلام نے یہ دس میرے اللہ نے فرمایا ہے کوئی جوان عمر کی گائے لے کے ذبح کر دیو اس بعد پھر ایک ہو سوال شروع کر دیتا وہ تو لانا رب بکائیو بھائی جی لانا ماں ذرا یہ بھی پوچھ دے کہ وہ رنگ کس طرح کا ہوسا علیہ السلام نے رنگ پوچھا کہ اللہ وہ رنگ بھی دس دے اللہ نے فرمایا سپرا پا کے اس لو نو ہاں تو نا دری موسا یہاں فرما دنگ دردی ماہر ہوتا ہوا رنگ ہوا دیکھے دیکھ کے خوش ہو اس کے بعد ہو سوال سے ہو سوال دل تھی نیت صحیح نہیں تھی لاش آخری سال مجبور ہو گئے پوچھتے گئے اللہ دستے گئے موسٹا علیہ السلام میں سلا دے گئے وہ گائے جی اندر سارے وہ نشانیاں موجود سن جیڑی اللہ نے دسی جس ویل وہ تلاش تو بعد بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد انہوں نے ملی گبا کی تھی اپنی اکی نک لیا کہہ دساس بہت بڑا جاگوگر اللہ فرما دینا تو آجے دل سخت ہو گئے کہ ایک مطالبہ کسی خود لے کے آئے بار بار پیدا کرتے چلے گئے لیکن جس ویسے مجھے بھی منکار کرنے سخت دل واقعی ہوئے دل سے اس طرح نہیں جس طرح پتھر بلکہ پتھروں تو بھی زیادہ سخت کس طرح وہ ع من الجار لمایت رومہل انہار پتھر تو ایسے بھی نے کہ جڑے ساڑی وجہ ڈر اور خوف کی وجہ رونا شروع کر دیں اور دیکھتے ہو تو چشمے ابلتے ہیں نہرا بن جریا بن جانے نے یہ تھی سمجھتے ہو پانی چشمیا چبل کے آ رہا ہے یہ پتھر رو رہے نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو جمع ہو کے دریا بن وَإنَّ لما تو من خس یا پت پانی تو شروع ہو پتھر بڑی بڑی چٹانا بلندی کو چوبی تو گردیاں تو نے لڑک دیا نے زمین سے آ کے دلد دلد خراب ہو, جاندے نے، رکھ ہو جاندے ان کوئی بھی نام دے ہو. ہے کہ اللہ فرما دیتے سر اور خوف کی وجہ پہاڑ اپنی بلندی کو قائم نہیں رکھ سکتا وہ سج تو پی جانا زمین تہذیب پہاڑ سخت ہویا یا انسان وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی تو گرد ہے تو زمین سے آ کے چلتے پی جان ہے تو یہ ساڑھے پانچ فٹ دا انسان اللہ کے سامنے آ کرتا ہے سخت پتھر ہے یا انسان مثالوں بے شمار نہیں لیکن بات میں کچھ اور کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ بھی سخت سخت ترین مخلوق ہے اے یہی سخت اور کوئی مخلوق کہ یہ نرم کون کردہ یہ نرم کس طرح ہوں اللہ سے ذکر کے دے, دے اندر نرمی آر. اللہ دی یاد دے اندر نرمی پیدا ہوتی ہو ہے یہ بڑا رکیق ہو جاتا ہے رقیق الف رقیق الف ہو جا اللہ کے ذکر نال اللہ دی یاد موت کے بارے اندر انسان کن سخت ہے ہر روز ابھی دیکھنے ہاں فلاں شخص فوٹ ہو گیا فلاں شخص مر گیا فلاں چلا گیا اپنے ہاتھوں دفن کرنے ہیں اپنے کئی دوستوں کئی عزیز کئی بزرگوں کئی چھوٹیاں کئی بڑی نفن کر چکے ہیں اور ہر روز یہ سلسلہ جاری ہے ذرا آؤ ہاں اپنے اپنے گریبان باہر اندر چاہتیے سانو اپنی موت پہ یقین آ گیا کہ اگر بھی مر جائیں میں نہیں منتا کہ یقین آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپا بالموت مئو جن موت پہ یقین آ جائے ان کوئی نصیحت کرن کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی نصیحت کی ضرورت نہیں رہتی جن موت پہ یقین آ جائے جی سان بھی یقین آ گیا ہو ساری حالت یہی ہوئی ہے کس طرح اُسی دیکھ رہے ہیں؟ ایک سڈے بزرگ نمازی گزشتہ اتنے بیٹھ کے جمعہ پڑھ کے گئے نے ہوں. اور سوموار بلا گزشتہ جمعہ پڑھیا اتنے جمعے تو بعد میم بھی ملے نے کئی دوستوں ملے نے اور ملتے رہے نے عجیب انداز اندر ایک دو بزرگاں دوستوں نے دسیا کہ پہلے صرف مسافا کرتے ہوں سن یہ جمعہ پڑھ کے موہانکا کر کے گلے ملے آج وہ سارے اندر موجود سوموار کے دن اللہ نے انہوں بلا لیا اور ایسی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے انہوں کی کہ ایک بھی نماز ان کا قزا ہوئی ہے نہ رہیے صبح کی نماز پڑھ لئیے تو جو اس کا وقف نہیں آیا اس کو پہلے چلے ہر جمعہ پڑھ کے مل دے آ کے اور میرے سوال کر دے کہ دے وقت کی نے کوئی تبدیلی بجے پڑھ رہے ہو زور کنے بجے ہو رہی ہے اثر کنے بجے ہو رہی پنجا نمازوں کا وقت پوچھ کے پھر جانے جمعے تو باہر یہ ایک بیان ثبوت ہے اس اللہ دے بندے دی نماز کا کہ اینی احتیاط کی اتنا خیال کی نماز کا کہ ہر جمعے تو بعد ہفتے بھر اندر کوئی تبدیلی اگر وقت طرف اندر ہوئی وہ ہو جانتے اللہ نے اپنے بندے کی کوئی نماز قضا نہیں ہوندی تھی کوئی نماز گایا نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو کچھ کردہ کردہ اس دنیا تو جانا ہے رخصت ہوتا ہے دوسرے الفاظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ جس حالت اندر بندے نوت موت آنگی قیامت کے دن اسی حالت اندر اٹھے گا کوئی اگر قرآن پڑھتا پڑھتا اس دنیا تو رخصت ہوا ہے کہ قیامت کے دن وہ زبان تو قرآن ہی پڑھا جا رہا ہوگا اور وہ اپنے رب رابطے سامنے پیش ہونے جا رہے کوئی فخ نماز پڑھتا گیا ہے ضروری نہیں کہ نماز کے اندر ہی وہ ایک حدیث اندر فرمایا انتظار اسالاسالا اس مسلمان ایک نماز پڑھ لینا دوسری نماز دا انتظار کر رہا ہوں وقت دیکھ رہا ہے اٹھ رہا ہے ہزام تو نہیں ہو گئی او دے دل اندر دوسری نماز دا پروگرام بن رہا ہے اللہ وہ او وقت ایک نماز تو دوسری نماز تک دا وقفہ ہے بھی نماز اندر ہی شمار کر لیں کہ میرا بندہ اے نماز ہی پڑھ کر گیا قرآن رفتت ہوئے کہ قرآن ہی اٹھے گا نماز رفتت ہوئے کہ نماز پڑھتا جی سود خاندان اللہ فرمانے پروانے سود خور تمدے اپنی قبر خبر اٹھے گا نکلے گا کہ عجیب و غریب حرکت کر رہا ہوئے گا. جتنا ہوا جس طرح وہ دماغ خراب ہو چکا ہے عقل جواب دے گئی ہے حواس واقتا ہے کدی ادھر نسے گا کدی ادھر گا لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہو گیا پر اس سے ٹائم کے سود خور سود کھیلتا کھیلتا دنیا تو گیا ہے کہ اس دن اسی حالت اندر اٹھے اللہ حاصل کیا نیکی کرتا گیا ہے تے نیکی کرتا ہی پیش ہو رہے گا اللہ کی نافرمانی اندر گیا ہے تو اسے نافرمانی کی حالت اندر ہی پیش ہوئے ایک شہید جنہیں اپنی جان اللہ کی راہ اندر دے دی اپنی سب تو قیمتی چیز جن اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتی خوشی نال مجبورا نہیں خوشی نال جان پیش کر دیتی کہ اللہ میرے کو سب تو قیمتی چیز اے ہی ہے جو ہی تو عطا یہ ادا کی کوئی اعتراض نہیں میری جان بھی حاضر اپنی جان پیش کرسول کر اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہ شہید غسل نہ دیا دفن کر دفن غسل دید ہے نا بہت سدھا آدمی فرمایا شہید نو غسل نہ دینا وہ جسم کو وہ لباس کو وہ کپڑیاں کو خون نہ اتار دین اے خون بڑی قیمتی چیز ہے جڑی وہ اپنے رب کے سامنے لے کے جا رہی وہ سمجھ دین ان کپڑے نہ اتارنا جنہیں کپڑے اندر وہی اپنی جان اپنے رب کے سفر کی کپل پہنا دیو لیکن وہ کپڑے اسی طرح ہے ہیں جو خون نے ہوئے قیامت دے دن جس ویسے اے اپنی قبر خبر اٹھے گا ادھا بڑی عزت کی بارگاہ لے جا رہے ہو فرمایا لم ر لیکن او دی خوشبو اللہ کی بار کا اندر پیش ہو رہی اسی واسطے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا سادہ خاتمہ کسی اچھے دنیا تو آئیے کہ ایمان پلے ہوئے ایمان ضائع کر کے نہ ایمان ایمان اللہ اللہ جب اسی دنیا تو رخصت ہوئی ہے کہ سب تو آخری زبان تو نکل والے الفاظ اے ہوں لا الہ الا اللہ شوق ساڑے دل اندر بھی موجود ہوگی کہ اللہ ابھی دنیا چیئے تلا میں پیغام کون سے کہ اِسی ویسے کسی کام کریں کوئی اچھا کام کر رہے ہوئیے اسے واسطے پرانے مجید اندر فرمایا پلا تم تم الا و دیکھنا تھانوں موت نہ نہ مرنا مگر مسلمان بن کے یہ مطلب نہیں کہ تو تا مرن سے دل کرے گا ادو مسلمان بن جان تعبا کرنا ہے ابھی یہی سوچی بیٹھے ہیں نا پہلی گل تو اے کہ موت پہ یقین نہیں اپنی موت پہ دوسرے دے بارے اندر سے ابھی ہر وقت سوچتے رہنے ہاں کہ کوئی گل نہیں کنی ہوتا رہے گا بڑی جلدی جان والا ہے کسی کی دولت پہ نظر ہے کسے دی زمین پہ نظر ہے کسے دی مکان پہ نظر ہے کن ہو دہ رہے پروگرام بنا دے رہے ہیں اپنی موت سے اج تک یقین نہیں آیا رہا پاشا اگر یقین آ جانا تو حالت بدل چکی ہوں آدت درست ہو گئی ہوں سا اصلاح ہو چکی ہوتی موت سے یقین نہیں پیلا جی کسی نے کدی تھوڑا بہت یقین ہے وہ پھر ای جلدی تو نہیں نہ ہوگی تو میری زندگی بڑی لمبی جی کوئی نوجوان کسی نیکی دا شوق کرتا ہے کہ تو بزرگوں آنے میں لوگ کما سے لے یعنی حرام حلال جو مل ملے جمع سے کر لے تو تیری زندگی بڑی لمبی ہے نیکی دا موقع پھر مل جائے گا تو تجے کچھ ہو کر دوستوں یہ مشورہ دے سارے ایک دوست نے بیمار نے اللہ کو دعا بھی کرنا کہ اللہ انہوں نے شپایت آ ملا آج لا کا مار انہوں نے مینو اپنے بیٹے کا واقعہ سنا کہ میرے بیٹے نے مینوں کہا کہ ابا جی میں ذرا سیر و تفریح واسطے ملک تو باہر جانا چاہوں مگر دیکھنا چاہیے مشرق اندر مگر بھی ممالک میں ادھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے دیو وہ نے میں انہوں کیا دیتا؟ تو تیر کرنا چاہنا تج کر رہا. سیر بھی ہو جائے گی تیری ملک ملک دے کے مسلمانوں ملاقات بھی ہو جائے گی او دے تو بڑا ہوڑ اجتماع ہوجتما ہے رائے دے مقابلے اندر لیا جا رہے ہیں ورنہ دنیا اندر کوئی اس کو بڑا اور کوڑے جیسا ہو اجتماع نہیں یہ ایک فتنہ سارے قریب کھڑا ہو رہا ہے بارے اندر یہ سوچ اندر ڈالی جا رہی ہے پیدا کی جا رہی ہے جڑا شخص رائے دن تو ہو آئے وہ حج کرم کی کی ضرورت رہ جائے اتو تو ہو آیا یہ مبارکہ نہ سمجھیا جائے جی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے بیت اللہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پوچھتے میں کچھ کتوں آئے ہو جی میں پاکستان تو ہوں پاکستان سے لمبا چوڑا ملک ہے کیڑے شہروں آئے ہو جی کوئی کہہ دے میں لاہوروں آئی اچھا پھر تو آپ رائے بھی ضرور گئے ہوں گے وہ اگر کہہ دے کہ نہیں مجھے تو موقع نہیں ملا میں تو نہیں جا سکا کیا نہیں اتنی بد بدقسمتی آپ کی بیس میل دور سے آپ رہتے ہیں اور ابھی تک رائے بھی نہیں گئے یعنی دے نزدیک بیت اللہ اندر پہنچ جانا تھوڑی خوش قسمتی ہے تے اے تو وڈی خوش قسمتی تھی رائے بند جانا اچھا اب تک آپ نہیں پہنچ جا سکتے تو پھر میرا ایک مشورہ قبول کیجئے جب آپ حج کر کے واپس جائیں گا تو گھر جانے سے پہلے رائے بند جائیں یہ یہ فتنا سے ہوتی ہے مندفر. بہت بڑا فتنا دیکھے حج کا اجتماع اللہ کا مقرر کیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کیتا ہوا مسلمان کا سب تو بڑا استعمال ہے وہ سارے دوستانے میں میں بے دن کیا بیٹا تو تک سیر کرنے واسطے جانا ہے چاہیے پیسے لے حج کر اچھا جی میں سوچ کے دساگا انہیں اپنے دوستوں ذورہ کیتا کہ میرا آپ کہ آج کروست ہوں کی آدھے نا اچھا تیری تو اجی شادی بھی نہیں ہوئی بالکل نوجوان نہیں بائی سال کا تیرے پیو نے کنی امرچ حج کیا نہیں حج کریں جب تیری اینی عمر ہوگی تھی حج کر دینی ہوں تو سارے نال یہ سارا گلان کی بستی ہیں کہ ابھی عمر نا لمبا سمجھا ہوا ہے زندگی بڑی مفت کرتے یقین کرنا اینی مفت سر کہ یہ مثال اس طرح جا سکتی کہ انسان جس ویسے دنیا اندر آدھا آن ہے تو اگان ہوتی ہے جانا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاندی ہے اگام اور جماعت کا جننا ک فرق ہے اور جنہاں کا وقفہ ہے نا زندگی اینی لمبی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اِسی وہ کن اندر اگان دینا اور جس ویسے پہت ہوں تو اُسے وہ جمع واسطے جماعت کھڑی کرنے ہوں اگان سے جماعت جنہاں ہی وقفہ جائے زندگی اس کو لمبی نہیں ہے یہ یقین کر لو آ اور پھر اے سفر اِنہ غیر یقینی ہے کہ پتہ ہی نہیں رات شروع ہو جائے دن شروع ہو جائے صبح ہوئے شام ہوئے گھر شروع ہو جائے یا کسی ہو شروع ہو جائے یہ سفر اِن ناقابل اعتبار ہے اِن یہ بارے اندر ابھی لا علم ہاں کہ پتہ ہی نہیں کدوں شروع ہونی ستم غریبی ہے دنیا کا کوئی معمولی سفر اب ہو پہلے تو پوچھنے ہاں کہ اتنی سواری کہہی جاندی، کن بجے گی چلتی بس کن بجے جاندی ہے کن گھنٹے چ پہنچتی ہے یا جہی بھی سواری جاندی جان ہوگی ابھی وہ بارے اندر پوری معلومات حاصل کرنے پھر سفر اندر ضرورت سارا چیزاں ساری خاص ہوگی کہ سارے کوجود کوئی دقت نہ پیش آئے کوئی مشکل نہ میرے پیش آئے رستے اندر جہی چیز کی مجھے ضرورت ہو اپنے بیگ کے کھڑا استعمال کر لوں بیمار آدمی اپنی دوائیاں سب تو پہلے سب سنبھالتا ہے اور سر والے آدمی کہ باقی چیزاں چڈو دوائیاں رکھو پہلے اے دنیا دے معمولی سفر اندر جان بار جی ادھر ادھر مل بھی سکتی نے چیزاں اور کئی ساتھی بھی نہ ہوں نے تو اس سفر دے بارے اندر کبھی سوچے ہی نہیں جیتے کوئی چیز ادھر ادھر ملنی بھی نہیں کسے نال بھی نہیں جانا کلے سفر کرنا کوئی چاہتا ہے نا کدی دیکھا کہ باپ کے قبر اندر لےٹ گیا ہوٹے دال باپ لے گیا ہوائی دائی لے گیا ہو کوئی ایسا نمونا پیش نہیں کیا جا سکتا وہ سفر اکلیا آدمی کرتا ہے تنہائی کا سفر ہے یہ فکر کوئی نہیں کوئی فکر نہیں سانو سفر یا اللہ ان وعد حق اے انسانوں اے آدم دی علیہ السلام اللہ دے سچے جے اللہ کے ایک وعدہ بھی کل لمن آ رہی ہا پان بکا رب کا اللہ کا وادہ ہے, ہے نا خدا کل لمن آ رہی ہر چھوٹا ہر بڑا ہر امیر ہر غریب ہر سیاہ ہر سفید حتہ کہ ہر نبی ہر امتی انسانے باقی مخلوقات بات پہلے انسانوں کی بات کریے کیا آدم علیہ السلام تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ ندیاں پہ اے وقت آیا یا نہیں حضرت عمر پہ تلوار کٹ کے آ گئے کہ جا شخص یہ سوے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وفات فادنے میں او سر اتار او گردن اتار دیا محبت اینا اینا عدب اور احترام کے منن واسطے تیار نہیں ہوا رضی اللہ عنہ کے حضور دن بہت آپ بھی موت آ سکتی آپ کی دنیا تو جا سکتی حضرت ابو بکر صدیق نے معاملے دی نزاکت نزاقت سمجھیا فورن کھڑے ہو گئے قرآن پیش کیا سامعین ناگرین قرآن کی طرف رجوع کرایا قرآن پیش کیا ای پڑی محمد الا رسول. کہ محمد میرے رسول نے سلے کسی غلط محمد نہ پی جانا محمد میرے بھیجے ہوئے ایک رسول نے صلاح والے کد خلطل آپ تو پہلے بھی میں بے شمار پیغام بھیجے آئے اپنا اپنا وقت گزاریا میں کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبھی موت کت ہو جا یا انہوں شہید کر دے تو انہوں نے پورت یا تبھی موت کت ہو جائے کوئی شاید علالت سے انہوں موت آ جائے. یا انہوں اللہ اندر شہادت نصیب ہو, ہو جان اور شہید کر دے ان یہ واقعہ تمام آ جائے کہ دین چڈ کے ایمان کے, کہ دور چلے جاؤ گی اللہ تم اللہ تو بےگانے ہو جاؤ گے اللہ کے دین تو انکار کرتے ہو گے ایسے ربن تیار نہیں جہاں محمد بھی موت دے دے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کرو دے. یاد رکھو وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى فَلَيَّ اللَّهَ سَيْعَى। اگر کوئی شخص اس قسم دے واقعے سے دین نڈ جائے اللہ کا انکار کر دے اللہ تو بیگانہ ہو جائے اللہ بے گا اللہ کا ممکن ہو, ہو, ہو کے مرے گا اللہ کا کی بگاڑے گا دین نا یہ اللہ نے قبل از وقت اطلاع بھیجی ہوئی تھی کہ یہ موقع آؤں گا یہ وقت آنا ہے تو اٹھے سامنے ابو بکر ای کر اللہ اللہ دی اللہ تعالیٰ پڑھیا اے نہیں آپ ہی سن رہے سننا اس وقت بات اے میرے سامنے بیٹھنے والے ہو اے میری گفتگو سنن والے ہو منکان یا بدلا جا اللہ نو اپنا رب منگا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہارک تو ہمیشہ تک زندہ ہے لا يموت او دے رب نو کدی موت نہیں آئی وہ من کان یا اب محمد جی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رب منیا ہویا سی ان محمد ان او وہ سارے کل کے دیکھ لے اج محمد فوت ہو گئے وفاقی حکومت صلی اللہ کے واعد سچے تھے اللہ کے وا در کوئی شک اور شبہ نہیں محمد وفات پا گئے آ کے دیکھ لو سڈے نال اور آپ کا جگ دکھ تین دن تک محفوظ رکھا گیا دور دور تک خبر پھیل رہی ہے جس طرح جس طرح لوگ آ رہے ہیں آ کے آپ چہرہ انور دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کارسی ہو کر جناز لاہو کے مطابق وہ دعوا پڑھ دینے اور چلے جا رہے ہیں یہ خبر تین دن تک پھیلتی گئی لوگ آ رہے ہیں آپ کے جسم مبارک ہو اس کمرے تو نہیں ادھر ادھر لا گیا انہوں حرکت نہیں دیکھی گئی کیونکہ سچے نبی دی پہچان یہ رکھی گئی ہے کہ جیت سات ہوں اتنے ہی دفن ہوتا ہے وہ درد نہیں لیا یہ سچے نبی دی پہچان ہے اے میار ہے اگر غلام احمد سچا نبی تھی قبیث کہ وہ لاہور ریلوے سٹیشن دے بیت الخلا اندر دفن ہونا چاہیے جیت موت واقع ہوئی انہوں نے کیوں قابل لے رہے اگر سچا نبی تھی تو اتنے دفن ہو یہ پہچان ہے سچے نبی کی جیت سوت ہوتا ہے اتنے ہی کتن ہوتا ہے موسا علیہ السلام کی موت کے بارے اندر کئی دفاع کی جا چکی ہے کہ سفر اندر نے دیکھو اللہ نے اپنے نبیا بھی نہیں دسیا کہ تیری موت کتنے واقع ہو عام آدمی پہ کتنے رہ گیا بھی نہیں دسے سفر اندر جا رہے ہیں موسا علیہ السلام طرح دیکھا کچھ لوگ ایک قبر بنا رہے ہیں انہ کے قریب پہنچے تو فرمان لگے اے کہ قبر بنا رہے ہو بھائی انہوں نے کیا جی سانوں تے حکم ملیا ہے کہ اج میرا نیک بندہ فوت ہونا ہے ایک میرے سوالے بندے موت آنی ہے وہی قبر بنا رہے ہیں پتہ سانوں بھی نہیں ہے کسی بھی کہنے لگ جی اچھا جی نیک بندے کسی نے فوت ہونا ہے تو یار میں بھی جواب لے لوں میں بھی تو لگ جاؤں انہوں نے کیا جی بسم اللہ آؤ نال شروع ہوبر بنا لگ پائے جس ویلے قبر تیار ہو گئی بن گئی تو کہن لگے یہ وقت ایک دن سڈے سے بھی آنا ہے میں ذرا اے دی اندر لیٹ کے نہ دیکھا کہ کس طرح محسوس ہوتا انہوں نے کہا جی لےٹ کے دیکھ لو کی انکار ہو سکتا ہے کمر کے اندر لیٹ جائے موسا لے ہی طرح یہ دیکھنے واسطے کہ احساس کی ہوں دا. کیونکہ اصل کوٹھی تو وہی ہے نا جی کسی کو نصیب ہو جائے اسی کوٹیاں بنا کے رہنے ہیں سوچتے رہنے ہیں کہ یہ فٹنگ باہر منگوا کے لگائی جائے گسخانے سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے کم از کم سا سوچتے تو یہ ہے نا اصل کوسی وہ کسی مل جائے تھے وہ بھی نہیں بھی مل شمار پتہ ہی نہیں لگتا ہڈیاں بھی نہیں مل ملتی لیتے کہ کی احساس ہوں اس جگہ پہ لے کے اجے وہ احساس شاید ہویا ہے کہ نہیں ہویا کہ ادر علیہ السلام نے آ کے کہا اسلام علیکم حضرت میں اللہ کی طرفوں بھیجا یا حاضر ہو گیا ذرا ٹھیک طرح لےٹ جاؤ موت سے تھوڑی پیغام لے کے آیا جائے میں یہ خبر ہی بنی اتنے لےٹیاں لےٹیاں ضرور خبر پڑ نبی مئیت نبی کے جسم میں پھر ادھر لے جایا نہیں جانا جیتے موت آدمی ہے اتنے ہی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے وقت تک. حضرت بنی نہ سال کے بعد یہ وقت ابو بکر سے آیا رضی اللہ بیٹی آیا بیٹی تین پتہ ہے اللہ نے ساری زندگی میم اپنے حبیب کے نا ہی رکھ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رو نال ہی رکھ جائے. اور آپ فرمایا کرتے سن ابو بکراہکر ہجرت کی رات غار اندر بھی اللہ نے تینوں میرا ساتھی بنایا تھی. جس ویسے حوض قوت میں کھڑا ہوا کہ ادو بھی تو ہی میرے نال ہو پیغام بھیجا بیٹی اللہ نے ساری زندگی اپنے حبیب کا میرا ساتھ دتا ہے کہ ہوں میم محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے میری قبر کی بھی اپنے اس کمرے اندر ہی تیاری کر میں دفن ہونا سر اللہ نے اس دنیا تو رخصت ہونے تو بعد بھی اپنے حبیب کے نام ہی قبر بنی اے دے تو دس سال بعد تقریبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے وغیرہ زخمی ہوئے کسی بدبخت نے صبح دی نماز پڑھا زخمی بیٹے ابد اللہ کہ جا اپنی ماں اگر آئے سارے کودور کی آگواز متا ہر ساڑی ماوا نے نا جڑا سخت ماں کی بے ادبی کرے ماں کی گستاخی کرے ماں کا احترام نہ کرے وہ جنت اندر جا سکتا وہ سڑک ماوہ نے انہیں گستاخ جہنمی ہیں ابد اللہ اپنی عمر نے حضرت عمر اپنے بیٹے نو بھیجتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جا کے اپنی ماں کو پہلے تو میرا سلام پہنچا کہ میرے آپ سلام پہ اس تو بعد میری ایک درخواست انہوں کے سامنے پیش کری میری طرف ایک کمی کہ عمر بطور خلیفہ نہیں بلکہ ایک عام مسلمان کی حیثیت اندر یہ درخواست کرنا چاہوں خلیفے کی حیثیت اندر نہیں امیر المومنین کی حیثیت اندر نہیں ایک عام مسلمان کی حیثیت اندر عمر یہ درخواست کرتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ساری زندگی اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھ دتا ابو بکر صدیق کا ساتھ ستا رضی اللہ عنہ اور یہ ساتھ بڑا عجیب ساتھ تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن وزیر اللہ نے دو وزیر مجھے زمین اندر دیتے ہوئے نے تے دو وزیر میرے آسمان اندر ایسی بادشاہت کسی اور ملی ہے کبھی وزیر وزیر دو وزیر میرے زمین اندر نے دو وزیر میرے آسمان اندر نے زمین والے وزیر کنو فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر اور عمر اللہ نے زمین اندر دو وزیر دیتے محمد الرسول اللہ کہ آسمان وزیر حضرت, جبریل علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام فرمایا دو وزیر اللہ نے, آسمان اندر عمر نے پیغام کی رضی اللہ عنہ. کہ ساری زندگی اللہ نے اپنے حبیب کا ساتھ دتا ہے ابو بکر صدیق کا ساتھ دا ہے بیٹے عبداللہ اللہ جا کے اپنی ماں آئے سا سدی رضی اللہ عنہما میری یہ درخواست پیش کریں کہ عمر ایک عام مسلمان کی حیثیت اندر کے درخواست کر گئے کہ اگر خوشی تشیل اجازت دے دیو دوں میری شاید موت قریب آ رہی ہوت ہونے تو بعد میں بھی دفن ہو اتحا یہ درخواست جس پیش کی گئی کہ حضرت عائشہ اور سیدھی کر اللہ تعالیٰ انہا دیا اکی اندر آنسو آ گئے فرمان لگی بیٹا عبداللہ میں میں کچھ ہو سوچیا ہوا میرا پروگرام تو کچھ اور وہ او پروگرام کی تھی کہ جس ویلے ویسے میم آئے گی کہ میں اپنے شوہر نامدار دے کے اندر اپنے اپنے میں دفن ہوا گی میرا تو یہ پروگرام تھی لیکن اگر عمر نے اے پیغام بھیجا ہے عمر کی یہ خاص ہے کہ میں اپنی ذات سے عمر نو ترجیح دینی ہوں اور خوشی نال اجازت دینی ہوں کہ عمر اتنے دفن ہو جائے اللہ اور یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ باوجود دوسرے اپنی ذات سے ترجیح دے کہ میرے اس مسلمان بھائی نو یہ چیز مل جائے میری خیر ہے میم نہیں ملتی کوئی ڈر نہیں کون مل ام المؤمنین سی کا نے اپنی دات سے ترجیح دے دیتی عمر رضی اللہ عنہ، کہ جا کے بڑا کوئی نبی یا مستقنانی نہ کوئی مالدار نہ کوئی غریب نہ کوئی عربی نہ کوئی عجمی کوئی من آ فان اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ اس کائنات اندر جو کوئی بھی ہے انہیں فنا ہو جانا ہے وہ تو کہ موت آ جانا ہے۔ باقی رہے کنیر وکا ربال اگر بقا ہے ہمیشگی ہے دوام ہے تو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف تھے رب نو ہے اور کسی نے باقی نہیں اور اگر دیکھا جائے سوچیا جائے کہ یہ تو فوراً بعد اللہ نے فرمایا ہے یہ آئے تو فوراً بعد پہلے اعلان سی کل من علیہ ہاؤ اس کائنات اندر جو کوئی بھی ہے ہر متنفس ہر دیرو ہر جاندار کی کل من علیہ ہافان کو پانی ہے انہیں مٹ جانا ہے انہیں سے موت آ جانی ہے اے جنو اے انسانوں اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو چلا ہوگی ہوں تو ہو رہا ہے موت کا فرمایا کہڑی کہڑی نعمت میں لاؤ گے موت بھی اللہ کی ایک نعمت ذرا سوچو سارے آ باؤ اچھ گاہ سات دس دن دے پردے اسے سا حال ہوں ہوں تو باپ نو کوئی سنبھالنے تیار نہیں تو دے پردے بھی خبر پہن لینا یہ موت نعمت نہیں ہو کہ اللہ نے سنو آزمائے چندر نہیں پایا دی رحمت ہے وہی مہربانی ہے کہ انہیں سانو اس امتحان اندر نہیں پایا ورنہ پتا نہیں ہو کہ انہوں کی سلوک کر سا وتیرا کی ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے اس واسطے فرمایا اپنے رب کی کہڑی کہڑی نعمت میں چپ لاؤ گے موت بھی نعمت ہے بشرتے کے پلے ایمان آؤ مل اللہ چلو دعا کریے اللہ یہ وقت سڈے سے ہے اصل یقین رکھنے یقین اللہ تانو یقین ہے اپنی موت پہ کیونکہ تیرا فرمان ہے تیرہ وعدہ ہے سارے سامنے مثالیں موجود ہیں اسی روز اپنی آخین دیکھ رہے ہوں اللہ تانو اپنی موت پہ ایمان اور یقین ہے درخواست ہے کہ اللہ موت جدو آوے اسی تیرے فرما بردار اللہ موت جدو آوے ابھی تیرے سے ایمان رکھتے ہوئیے اللہ موت آوے گئے تو کسے نیک کام اندر مصروف ہوئیے واہ پھر واہ الحمد للہ جرحم میرے سامنے کچھ بیمار کی طرف جو آ رہی ہیں دوستوں نے پوچھے ایک سے یہ پوچھے کہ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھ گئے ہیں آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اس طرح اٹھانا کیا یہ درست ہے یا نہیں یہ بات کسی بھی صحیح حدیث تو ثابت نہیں کلمہ شہادت پڑھ کا حکم سے جتنا محمد الرسول اللہ پہلو وزو تو بعد ہی جو آ پڑھی جائے اللہ آ کے میں پہنچ گیا توبہ کے ماہ واپس آ جانا یا اللہ میم اپنے ان بندیاں شامل کر ل جہاں واپس تیرے کار آ جانے میں تو اندر شامل لے وج علی متبادری اللہ میں ظاہری طور سے اپنے جسم پاک صاف کر لیا بوزو نل پاک صاف کر دیں نہ اپنے جسم خاص طریقے جڑا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہڑی کیل کہڑی چیز سے رویا جائے ساجو بھی ٹھیک نہیں رہن دتا گیا اندر بھی ایک بدت شامل کر کے وزو بھی ختم کر دیا گیا اور خراب کر دیا گیا اے جڑا گردم کا مزہ کرتے ہیں نا لوگ یہ ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ووزو اندر موجود نہیں